بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا داوود منا فضله وقالت عاله ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صد اللہ العظیم موَقر علماء کرام اور عزیز دوستو حضرت مفتی حلال صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی لہم شہیم ہی ہیں اگر ان کو جام ہے اپنے پتلا ہونے کا تو وہ جام باطل ہیں وہ جب یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے تو معین الفرائض میں سیراجی میں پہلی گھنٹی میں ماشاءاللہ اللہ جلوہ افروز ہوتے تھے جب کوئی مسئلہ لکھاتا تھا اور نہیں بتاتی تھے تو اخیر میں عاجز ہی کر مجھے یہ کہہ دیا کہ مفتی صاحب ہم جب یہاں سے جائیں گے اور کوئی میراث کا مسئلہ آئے گا تو ہم آپ کے پاس بیچ دیں گے خیر اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے رہیں اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام مرتے دم تک لیتے رہیں حضرت مولانا اکرام صاحب دامت برکاتہم نے بہت اچھی بات بیان فرمائی کہ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا گزری تو فرمایا اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ اگر مجھے عذاب ہی دینا ہوتا تو علم دین تمہیں کیوں دیتا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو علم سے یہ وابستگی اور یہ نسبت عطا فرمائی اس نسبت کو ہمیں مرتے دم تک باقی رکھنا ہے ہمارے اسلاف نے اس نسبت کا بڑا لحاظ کیا ہے اور مرتے دم اس نسبت سے منسلک رہے ہیں امام احمد ابن حمب الرحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں دوات اور کاغذ اور قلم رہتا تھا کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑھاپے کا عالم ہے آپ امام المسلمین ہیں اتنے بڑے رتبے کے امام ہیں اور ہر وقت اپنے ہاتھ میں کاغذ اور قلم اور دوات رہتا ہے اس کو لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے اور کب تک اس کو لیے پھرے رہو گے پھرتے رہو گے تو امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ, مَعَ کہ یہ کاغذ اور قلم اور دوات میرے ساتھ رہے گی جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں یہ نسبت علم کی مرتے دم تک دیکھیے اس نسبت کو لے کر ہم اس جامعہ سے نکلے ہیں اور ملک کے مختلف خطوں میں اس نسبت کو اب متعدی کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے مختلف حالات میں لیکن اس کو مؤثر بنانے کے لیے جیسے مفتی حلال نے کہا کہ بہت سارے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور دن بدن نیت نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں غیروں کے فتنوں کی بات نہیں ہے خود مسلمان قوم سے ہی ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے ان فتنوں کا مقابلہ آسانی سے کس طرح ہو سکے گا اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خود جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جب اس جامعہ سے جب تک منسلک تھے ہمارے اعمال میں کافی کچھ قوت تھی مضبوطی تھی پابندی تھی مداومت تھی لیکن جامعہ سے نکلنے کے بعد چونکہ مشاغل بڑھ جاتے ہیں شادی ہو جاتی ہے فیملی کے تقاضے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے تقاضے ہوتے ہیں اپنے کچھ نجی پرابلمس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے کام ہو پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی دفعہ ہمارے عمل میں فطور آتا ہے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو علم ہم نے حاصل کیا پانچ 6، سات آٹھ سال تک جامعہ میں رہ کر سب سے پہلے اس علم کا فائدہ اپنی ذات کو ہونا ضروری ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ہمارے اسلاف کی زندگی اگر آپ ہم دیکھیں تو ایسی ہزاروں مثالیں ملے گی کہ ان کی زندگی اعمال سے بھرپور تھی ایک دو مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں محمد ابن سماعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے فقیر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے تیس سال ایسے گزرے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ فوت نہیں ہوئی سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا اب اندازہ لگاؤ تیس سال تک جماعت اولا فوت نہیں سفیہ اول فوت, فوت نہیں ہوئی والدہ کا انتقال ہوا اس دن جماعت صرف فوت ہو گئی مس ہو گئی فرماتی ہیں کہ مجھے فوراً احساس ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پچیس گنا اضر و ثواب فوت ہو گیا فقم تو وسلی تو خمسم و میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پچیس نمازیں پڑھی ایک میری فوت ہونے والی نماز اور چوبیس نمازیں میں نے نفل پڑھی تاکہ مجھے وہ عظر و ثواب مل جائے تاکہ میرا قرب اللہ رب العزت کے ساتھ برقرار رہے تاکہ آخرت اور قیامت میں مجھے نقصان اٹھانا نہ پڑے خواب میں کسی نے بتایا کہ مالا کبھی تمین الملائقہ کیا آپ نے پچیس نمازیں تو پڑھی لیکن ملائکہ کی آمین کی موافقت کہاں سے لاؤ گے حدیث کی طرف اشارہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وافقت امین ہو تمین الملیکہ غفی اللہ ماۃم من دم بھی کہا وہ کہاں سے لاؤ گے خیر بتلانا یہ ہے کہ دیکھو عملی زندگی ان کی نمازوں کا اہتمام عام طور پر مسجد دارالعلوم سے نکلنے کے بعد بہت کم ہو جاتا ہے جماعتوں کا اہتمام چھوٹ جاتا ہے صفح اول کا اہتمام چھوٹ جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی زندگیاں اعمال سے بھرپور تھیں ابو عثمان قیدی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے محدث گزرے ہیں بہت بڑے عالم ہیں ان کی عجیب ان کی زندگی کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں ایک دفعہ کہیں سے جا رہے تھے کسی نے کھڑکی سے کوڑا کرکٹ ڈالا جو ان کے سر پر گرا تو سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر بجا لائے کسی نے کہا کہ یہ راکھ گرانے والے کی تمبی کرنی تھی آپ تو سجدے میں گر گئے کہا اللہ کا فضل ہے کہ انگار صرف راک ہی میرے سر پر گیری ہے ورنہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر انگارے جاتے خیر تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابو عمر محمد بن ابو جعفر نیسا پوری رحمتہ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے ایک مرتبہ ان کی مسجد میں ان کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے عشاء کا وقت تھا تو دیکھا کہ یہ ایک ازار اور ایک اوپر کی چادر پہن کر آئے ہیں دو چادریں پہنی تھی جیسے محرم احرام کی حالت میں پہنتا ہے اس طرح پہن کر آئے ہیں تو انہوں نے اپنے والد ابو جعفر نصاپوری رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا جو بہت بڑے بزرگ اور استاد ہیں ان کے استاد ہوتے ہیں ابو عثمان حیدی کے استاد ہوتے ہیں پوچھا یا ابا اے میرے ابا جان ان ابا عثمان قد حرم ابھی تو نہ حج کا موقع ہے نہ عمرے کا موقع ہے انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کے والد نے فرمایا کہ نہیں وہ میرے پاس پڑھتے ہیں اور حدیث کا سبق پڑھتے ہیں آج حدیث کا سبق پڑھا کہ انّا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ, وسلم صلی اللہ وسلم فی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار میں اور ایک چادر میں نماز ادا کر فی اظہارن و ردائن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں صبح سے اس بات پر عمل کرتا ہوں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں مجھے اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں رات میں میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل فوت ہو جائے گا اس لیے جیسے ہی سبق پڑھا سبق پڑھنے کے بعد فوراً انہوں نے ان دو چادروں کو پہنا اور نماز کے لیے یہ ہوتا ہے عمل تو ہماری زندگی میں سب سے پہلے عملی زندگی ہماری ہونی چاہیے اس لیے کہ گجراتی میں بھی ایک کہوت ہے یا مسل ہے کہ آچار ایج پرچارن ویسٹ سادھن یعنی خود عمل کرنا یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. ہمارا فریضہ تبلیغ کا ہے لیکن خود کو عامل بنانا یہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی تبلیغ ہے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں مسلح پر کس قدم کے ساتھ امام جا رہا ہے لوگ اس کا بھی معائنہ کر رہے ہیں لیفٹ فٹ پہلے رکھ رہا ہے یا رائٹ right. تو لوگ ہماری عملی زندگی کو دیکھتے ہیں اس لیے سب سے پہلے عملی زندگی ہماری مضبوط ہونی چاہیے پھر یہی ہماری تبلیغ کا پہلا اسٹیپ اور پہلا قدم ہوگا دیکھیے تبلیغ تو ہمارا فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں وقت تو ہو گیا ہوگا آخری بات کہہ کر ایک حدیث دیکھو آپ نے تیرمزی شریف کے حدیث میں سنا ہوگا کہ اِنَّ سائد الکواقب کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے مقابلے میں ہوتی ہے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علماء کی فضیلت کو بیان نہیں فرمایا ان کے الفاظ پر غور کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ بہت خوشنوائی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ ہم دو ستائش کے میں مجھے اور آپ کو عمل کی طرف متوجہ کرایا چاند کا کام کیا ہے اندھیروں کو روشن کرنا بھٹکے کو راستے پر لانا اور راستہ چلنے والوں کو کے لیے راستے کو آسان کرنا اپنے سینے کو پھاڑ کر عالم کو روشن کرنا یہ چاند کا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو چاند کے ساتھ تشبیح دے کر ان کے فریضے منصبی کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم عالم کے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف لے آؤ جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے جو حلال اور حرام کی سرحدوں کو پھلانگ کر نکل چکے ہیں تم ان کو شریعت کی حدود میں لاؤ تم ان کو ان کے ایمان کو درست کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر بھی فرمایا کہ زمین پر علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستاروں آسمان کی آسمان کی ستارے ہوتے ہیں کہ اس میں ستاروں کی روشنی میں راستہ چلنے والے اپنے راستوں کو پا کر اور راستوں کو معلوم کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں علماء کا کام بھی یہی ہے کہ راہ بھتکے کو جو بے دین ہو چکے ہیں بے عمل ہو چکے ہیں جن کے عقیدے میں فساد آ چکا ہے ان کو صحیح راستے کی رہنمائی کر کے منزل مقصود تک پہنچایا جائے اللہ تعالی اور ہمارے ساتھ وہ درد ہونا چاہے جو انبیاء کا درد ہوتا تھا آخر انبیاء کے وارث ہونے کے ناتے ہمارے پاس وہ کیفیت اور وہ صفات کا ہونا بھی ضروری ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی کہ راتوں کو, راتوں کو امت کے حق میں روتے روتے ان کی آنکھیں اُبلتی تھی اور ان کے دل, دل کا سوز و گداز جو تھا ان کے پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتا تھا موم کر دیتا تھا آج ہمیں وہ کام بھی کرنا ہے اٹھ کر امت کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں محنت بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین واقع دعوانا الحمد للہ